فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيرُ اللَّهَ وَأَطِيرُ الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاروك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ دلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون خدا یو سب کے منہ کا فیما ہوں کام تسلیم اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے جیسے اسلام کو مکمل طور پر نازل کر دیا ہے اور دین پورے کا پورا اتار دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل وہ اس دین میں موجود ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالی نے اہل اسلام کو پابند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نازل کردہ دین اللہ تعلیٰ کی طرف سے ناول شدہ وہی کی اتباع اور پیروی کریں اور وہی الٰہی کے سوا اور کسی چیز کی پیروی نہ کریں اللہ رب العالمین کی توحید اللہ کی الوحیت وحدانیت اللہ کی ربوبیت اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے اللہ تعالی اپنی صفات میں اپنی ذات میں واحد و یکتار ہے ایسے ہی شریعت سازی میں دین بنانے میں وہ اکیلا اس کا کوئی سازھی ساتھی اور شریک نہیں جو دین بنا سکے دین بنانا شریعت سازی کرنا یہ صرف اور صرف اللہ سلحانہ تعالیٰ کا کام ہے جیسے اللہ تعالی کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات گوارا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر کو جھکائے رکو سجود کرے کسی اور کی پرستش اور عبادت کرے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے اور پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقۂ کار کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اس بات کو قتن برداشت نہیں فرماتے کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریعت سازی کا حق دے جب شریعت اور دین اللہ تعالی نے مکمل طور پہ نازل کر دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اس دین میں اس اسلام میں اس شریعت میں دراندازی کا حق کیوں ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی فرمایا من عامل عمالن لئی سا علیہ ہی امرونہ فواہت کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا کام کرے جس کام پر ہمارا امر نہ ہو ہمارا حکم نہ ہو ہماری طرف سے اس کی اجازت نہ ہو اور وہ کام اسلام کے نام پر کیا جائے تو یہ کام مردود ہے رد ہے اسلام میں اس کام کی گنجائش نہیں ایسے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے وعظ کرتے تو اس وقت یہ بات کہا کرتے ان سیر الحدی کی کتاب اللہ تمام تر باتوں سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بات وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر طریقوں سے بہتر طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ شرم عبوری اور کاموں میں سے بدترین کام برے ترین کام وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھر لیے جائیں اضافہ کر دیے جائیں نہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ ہو اور ایسے کام جو ایجاد کیے جائیں گھڑے جائیں وہ بدترین کام ہے وہ کلو میں اور ہر وہ کام جو خیر بھلائی دین کے نام پر گھڑا جائے ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے وہ کلو بدھا تم اور ہر بدعت گمراہی ہے وہ کلو والال تن اور ہر گمراہی آگ میں جہنم میں ہے یعنی ہر گمراہی والا کام اللہ کی بغاوت رب کی نافرمانی والا کام وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے اور جو بدعتیں ہوتی ہیں یہ بھی ضلعت اور گمراہی کا کام ہوا کرتی ہیں اور بدعت کیا چیز ہے جس کو لوگ اسلام شریعت اور دین کے نام پر ایجاد کر لیں گھر لیں اور بنا لیں یعنی شریعت اللہ نے اتاری ہے دین اللہ نے اتارا ہے اب اس دین کو جیسے اللہ تعالیٰ نے نادر کیا ہے منڈوہن کسی بھی قسم کی کمی اور اضافے کے بغیر اپنا لینا یہ اہل ایمان پر لازم بہت ضروری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے اہل علم سے رہنمائی کی ضرورت پڑے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں واضح احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطیر اللہ و عطیر الرسول اے اہل امام اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاحت کرو وہ علیل امری اور جو تم میں سے ارل امر ہیں صاحب اختیار صاحب محاملہ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو ان کا بھی کہا مانو لیکن ارل امر کی اطاعت اہل علم کی بات کو ماننا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوگا ان کی اطاعت مستقل ذات نہیں ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بہترین اسلوب کے ساتھ اس مسئلے کی نشاندہی کی ہے فرمایا ہے عطیر اللہ یا ایوہ اللہ اینا آمنو ایو لوگوں جو ایمان ایماندار ہو عطیر اللہ اللہ کی اطاعت کرو وہ عطیر رسولہ اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کے ساتھ اتیر کا لفظ بولا ہے اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فرمایا وم اور جو تم میں سے الین امر ہیں صاحب معاملہ ہیں اہب علم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتیروں کا لفظ نہیں بولا یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اول الامر کی اطاعت اہل علم کی علماء کی اسلاب کی ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا فائن تنازع تم کی شعیل فرو این و رسول اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے ظاہر ہے کہ دین کو سمجھنے والے دماغ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف اور متفاوت صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کسی کی ذہانت زیادہ ہوتی ہے کسی میں ذہانت کم ہوتی ہے کسی میں اللہ تعالیٰ نے اجتحاد اور اجتماعات کی قوت زیادہ رکھی ہوتی ہے اور کسی کا ملکہ اجتہاد اور ملکہ استمباد کمزور ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے کہ ان دو قسم کے افراد جب یہ کسی مسئلے پر غور کریں گے تو ان کے نتیجے میں اتفاق نہیں ہوگا ایک کی ذہانت زیادہ ہے ایک ذرا کم ذہین ہے ایک مسئلے پر مل کر دونوں غور کریں گے تو دونوں ایک جیسے نتیجے پر نہیں پہنچیں گے ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں لیکن غالب گمان یہ ہے کہ دونوں ایک جیسا نتیجہ نہیں نکال سکتے اب اختیارات پیدا ہو گیا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اہل علم نے کسی مسئلے کا حل دریافت کیا اہل علم کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو گیا اب کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فار الدو رسول جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ان المر اہل علم کسی مسئلے میں اختلاف کرنے لگے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے فار اللہ رسول اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے یعنی یہ معلوم کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں دو مختلف آرا ہیں ایک عالم دین کچھ کہتا ہے دوسرا عالم دین کچھ کہتا ہے اب ہم کیا کریں عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ جی مولویوں کی آپس میں ہی بات نہیں ملتی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہم کدھر جائیں یہ ہم کدھر جائیں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ فرماتے ہیں تھوڑی اللہ رسول اب ان دونوں کی بات تم نے سنی ان دونوں سے درین طرف ہوس آلو آہل کم کم لات تمہیں نہیں ہے تمہیں مسائل کا پتہ نہیں مسائل کی دریات تمہیں نہیں ہے کتاب و سنت کا اتنا زیادہ علم تمہارے پاس نہیں ہے تھوڑا بہت علم تو سبھی کے پاس ہوتا ہے اب دیکھیں نماز پڑھنا ہے وضو کرنا ہے روزہ رکھنا ہے یہ سارے کے سارے مسائل تقریباً ہر کلمہ کو مسلمان کو معلوم ہے دین کے بارے میں بیشتر معلومات ہمارے لیے حلال کیا ہے آرام کیا ہے موٹی موٹی باتیں سب کو پتا ہوتی لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا اب فسو اہل کم تم لاتون تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھو لیکن پوچھنا کیسے ہے بالبیناتی وجوب یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے جو فتوا دے دیا جو مسئلہ بیان کر دیا بس آنکھیں بند کر کے اور اس کو مان لی نہیں بالبیانات بیا نات ان سے دلیل مانگو اس سے حوالہ طلب کرو یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور پھر جب علماء کے ماں بہن اختلاف ہو جائے تو وہ دلیل جو ایک عالم دین نے اپنے موقف پر بیان کی ہے اس کو سامنے رکھو دوسرے نے جو دلیل دی ہے اسے سامنے رکھو اور دیکھو کہ دونوں میں سے کس آدمی کی بات اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت کے مطابق ہے اس کی بات مان لو مولویوں کے اختلاف میں کدھر جانے کا جواب اللہ نے دیا ہے فر ان تنازع تم کی شعی فر اللہ ور اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے فر ادو ہوئی اللہ ور اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو ان کم تم تو مینو نبی اللہ بلیوم اگر تم اللہ اور آخرت پر قیامت پر یقین رکھتے ہو خیرن و احسن تویلا یہ بہت اچھی بات ہے اور تعویل تفسیر تو کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے <تصفح> اللہ تعالی نے اس پر ایک بڑا سخت ساتھ تبصرہ بھی کیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے اہل علم کا اختلاف کسی مسئلہ کے بارے میں ہو جائے اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں دوسرے مولوی صاحب یہ بات یوں بتاتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں چلو ان سے دلیل مانتے ہیں دونوں علماء کرام سے عزت ادب اور احترام کے ساتھ دلیل طلب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اس کی کیا دلیل ہے دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اس کی کیا دلیل ہے جب دلیل پوچھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں و ادا رسول جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جسے اللہ نے نادر کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حادیث کی طرف آؤ کہ نبی کی حادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں ری تل منافقینا یہ سدون ان کا آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک جائیں وہ تحقیق کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات معلوم کرنے سے پیچھے ہٹ جانا یہ اللہ نے منافقوں کا کام کہا ہے اہل نفاق کا یہ وطیرہ اور طریقہ کار ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے جو دین جو شریقت وہ الرسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت اور احادیث اس کی طرف آ جاؤ اور عی تل منافقین سدون ان کا یہ منافق لوگ رک جاتے ہیں اس طرف نہیں آتے حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بماسلام اور رسول ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ان رسولوں کی اطاعت کی جائے یعنی امبیاں رسول کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے نبی کو بھی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہاں اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے نبی اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے تم پر یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے اللہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بڑوں کی بات بھی مانو لیکن اگر بڑوں کی باتوں میں اختلاف ہو جائے تو بڑوں کی بات خجل نہیں ہے بڑوں کی بات ماننے کا صرف اس لیے کہا ہے کہ بڑے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے میں بڑے آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو پھر تم خود دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہے اور اس کے بات اللہ نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ منافق لوگ وہ بڑوں کی بات پہ جم کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ شریعت صرف اللہ سبحانہ ہوا تعلی کا حق اللہ تعالی کا اختیار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بھی اللہ تعالی کی اطاعت کے تابع ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول پر وہی نادر کی ہے اور اس کی فکاہ اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کی ہے تو نبی تم کو اللہ کے احکامات بتاتا ہے میں یوتی کے رسولا فقد عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اعلان کر دیا اللہ فرماتے ہیں خالہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آئیں اور دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں خالہ تو ایسا حرکت نہیں ہوگا وہ ربی کا آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں حد کا یو حق کی منہ نہ ہوں حتیٰ کہ یہ آپس کے اختلافات آپس کے جھگڑے آپس کی جو باہمی مخالفتیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حاکم فیصل اور جج تسلیم نہ کر لیں جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر پہ آخر نہیں مان لیتے اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے سمالا فی جدوفی انفوسی مما پویتا پھر آپ کی بات کو ماننے کے بعد قبول کر لینے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی بھی پیدا نہ کریں یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ہم اسے مان لیتے ہیں لیکن یہ کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا تسلیم کر لیتے ہیں عمل پیرا ہو جاتے ہیں کریں گے ایسے ہی جیسے فیصلہ کیا گیا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا یہ ان کی نہیں ہونی چاہیے سما یوفی انفوسی ہارا جمن جَمْ ماپاوائی تھا پھر رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی موجود نہ ہو وہ یوسلی منہ اور اس کو دل و جان سے مان لیں تسلیم کر لیں اس فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کر لیں جب ان کی یہ کیفیت اور یہ حالت بنے گی تو پھر یہ لوگ ایماندار اور ایمان والے کہلانے کے حقدار بنے گے بسورت دیگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں تو یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا شریعت کے معاملے میں لا شریف ہے شریعت سازی میں قانون بنانے میں اللہ تعالی کا کوئی شریک کوئی ہمسر نہیں ہے انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین بھی وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی شریعت لوگوں کو سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی لوگوں تک پہنچاتے ہیں جب انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمائین کو دین میں کسی قسم کی کمی یا اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے صرف اور صرف وہ ہی کچھ پہنچانے کے وہ ذمہ دار ہیں تو پھر کسی امتی کے لیے یہ کیسے لائق ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت میں اضافہ کرے یا کوئی کمی کرنے کا سوچے ہاں وہ انبیاء کرام پر ان کی زندگی میں ایمان لانے والے ان کے اصحاب ہوں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں بھی شریعت کے بارے میں کسی قسم کی کمی یا اضافہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ان کے بعد کے لوگ تابعین تبا تابعین آئمائے دین فقہائے کرام ان کے مقام ان کے مرتبے وہ بہت بلند بہت اعلی ترین مقام والے صحیح لیکن شریعت کے بارے میں کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس میں وہ کمی کرے یا ادا کرے ہاں اللہ تعالی نے جن لوگوں کو علم دیا ہے جن کو فقاحت عطا کی ہے جن کو دین کی سمجھ عطا کی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو مسئلہ بھی پیش آئے وہ اس مسئلے کا حل اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق نکال کر دیں پرانے مجید سے تلاش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تلاش کریں اور اگر انہیں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو وہ کہہ دیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کسی ایسے آدمی سے جا کے پوچھو جس کو اس مسئلے کا حل ہوں ہے آج کل ہمارے ہاں یہ وبا بڑی چلی ہوئی ہے ہر آدمی دین کا ٹھیکے دار ہے اور جب کوئی آدمی اس سے کوئی بات پوچھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جواب دینا میرے لیے لازم ہے چاہے اس جواب کا کسی کو پتا ہے چاہے نہیں پتا وہ جواب دینے کی ضرور کوشش کرے گا بلکہ بساوقات کہنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ علم تو نہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہوگا اللہ رب العالمین نے اس کام کو بہت بڑا جرم قرار دیا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کہے جس کے بارے میں اس کو پورا وسوق نہیں ہے پورا یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تھاما ہوا تعالی کی شریعت میں اس مسئلے کا کیا حل ہے لیکن آج کل بہت سے لوگ اس کام میں بڑے جری واقع ہوئے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا دجال کے بارے میں بڑی تفصیل سے احادیث میں ذکر ہے اب یہ ٹیلی ویژن کے جو مفقرین ہیں جن کے پاس علم کی رتی نہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پہنچے ہوتے ہیں سکرینوں پہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی نے پوچھا دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اب وہ کدھر ہے؟ جدید دور ہے لوگوں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے. تو نظر تو کہیں نہیں آیا اب کیا کیا ان جدید مفکرین کو اس سوال کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے دجال کا معنی بدل دیا کہنے لگ گیا کہ جی روس یہ دجال ہے وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد امریکہ جگہ بن گیا تو کہنے لگ گیا جی امریکہ ہی دجال لگتا ہے باقاعدہ اس کے اوپر بڑے, بڑے بڑے بیانات جاری ہوتے ہیں اور اخبارات پہ بساؤقات بڑے بڑے ملامین سبتے ہیں ایک مضمون میں نے خود پڑھا کافی عرصہ پہلے غالباً یہ کوئی دو ہزار ایک یا دو ہزار دو کی بات ہے جب امریکہ نیا نیا افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ دجال کے بارے میں حادیث میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری انہوں نے اٹھا کر امریکہ کے اوپر فٹ کر دی حالانکہ حدیث میں واضح ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے پی ساری سلاد وسلام اتریں گے وہ اس کو قطر کریں گے اب چونکہ اس سوال کا جواب معلوم نہیں تو انہوں نے دجار کی تعبیر بدل دی اس کی توجہ ہی اور کر دی بہتر کھا کے کہ کہ کہہ دیتے ہمیں معلوم نہیں دنیا کا ایک ایک چپا چپا چھان مارنے والے ابھی تک ملا عمر کو نہیں ڈھونڈ سکے کدھر گئی ان کی سیٹلائٹیں اور ان کی تحقیقیں کچھ بھی نہیں تو وہ تو چھپا ہوا ہے اور جس کو اللہ نے چھپایا ہو اس کو کوئی ڈھونڈ سکتا ہے ہاں جب اس کو نکلنے کا حکم ملے گا نکل آئے گا جہاں سے بھی نکلے گا یا جوجھ ماجوج جال تو چلو اکیلا ہے یا ماجوج کثیر تعداد میں ہے وہ کسی کو نہیں ملے جب ان جاہل مفقرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو چینی لوگ ہیں نا یہ جوج ماجوج ہیں اور دیوارے چین کو رد میں یا ماجوج قرار دے دی ایک چیز کا علم نہیں صاف کہہ دیا جائے کہ معلوم نہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کام سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس مما فی الارض اے لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ ولا تبھی رختوات شیتان شیتان کی پیروی نہ کرنا ان نہ وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے انما یا وہ تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ تمہیں بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے ون تطولو اللہ مالا تعلن اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اللہ کے دین اللہ کی شریعت کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس بارے میں انسان کو پورا وصوق اور یقین نہیں ہے یہ شیطان کا حکم ہے شیطان براہ راست بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کہے دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں جس کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے علم نہیں ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے وہ اطما اور اللہ نے گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے بغیر الحق اور بغیر حق کسی پر زیادتی کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انتشری بلاہی مالا بھی سلطانہ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انتو اللہ مالا تعلم اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کو تم جانتے نہیں یعنی شریعت اللہ سبحانہ ہوا تھا نے خود بنائی ہے سارے اکیلا اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالی شریعت شادی میں شراکت پسند نہیں کرتا جیسے اللہ تعالی اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتا ایسے ہی اللہ تعالی اپنے سوا کسی اور کو شارق بنانا شریعت ساز بنانا گوارہ نہیں فرماتا پسند نہیں کرتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے قما توفیقی اللہ باللہ۔ علیہ ہی تبل تو ول